کو شہید کر دیا ہے پتر کل کیا کرے گا تو لوگ ایمان سے ہاتھ لیں گے اس لیے میں اس طرح نہیں کرتا یہ بات نبی علیہ سلام تو اسلام حضرت آشیش صاحبہ کو بتائی تھی بات سمجھ گئے ہو اچھا اب جب حالت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عبد اللہ جب مکھی آئے اور حالت آشو صدیقہ سے پوچھا کہ اب جان یہ ان کی خالصی ماں کی بےنتی نا خالہ بنتی نا خالدی امی جان نبی علیہ السلام اسلام کو نبی علیہ السلام نے آپ کو بیت اللہ کے بارے میں کوئی خصوصیت بات بتائی ہے ایک بات لیکن بخاری کی روایت یہ ہے کہ اسود کو کہا اس کی بات ہم کو بعد میں کہیں گے اسود کو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ او جی اسود جی تو, تو میرے کو خصوصی شاگرد ہے کیا میری خالہ نبی پاک اللہ کے بارے میں کچھ کہا ہے تو اسود نے کہا یہ حدیث بنا ہے لولا کا حدیث و آہ دے آپ سمجھ گیا تو یہ حدیث عبداللہ بن زبیر کو دوسرے واسطے سے بھی پہنچی تھی جب ابھی میں کہوں گی ان لیکن اس وقت کے واسطے سی بھی پہنچ گئے بات سمجھتے ہو تو جب ان کی حکومت آئے تلن بیت اللہ کو شہید کر کے نبی نبیت اسرات وسلم کی آرزوں کو پورا کر دیا لیکن اگرچہ لوگوں نے اس وقت بھی اتراض شروع کیے کتنے دفعہ بن گیا چار دفعہ جب حجاج جی یوسف بادشاہ ہوا اب سمجھ گئے تو اس نے کہا کہ یہ تو عبداللہ ابن زبیر کا نام لوگ لیتے ہیں بیت اللہ تعمیر عبداللہ اور یہ تو ہماری خاندان کی کیا بیزتی ہے میں بادشاہ ہوں میں فلاؤ میں فلاؤ میں, میں نہیں چاہتا کہ عبداللہ اللہ زبیر کی شہرت ہو تو بیت اللہ کو شہید کر کے پھر پریشیوں کی طرف بنا دیا قطع کو بار کر کے دروازے کو اونچا کر کے چھوڑ دیا اب سمجھ گئے ہو اب یہ چیزیں ہیں امام مالک رحم اللہ کے زمانے میں ہارو رشید بادشاہ تھا اور ہارو رشید تو بڑے شخصیت تھے میں نے علماء کو بلایا اور سب کو کہا کہ آپ سے مشورہ لیتا ہوں آپ سب کو علماء کو پتا کہ تعمیر ابراہیم کا نقشہ کیا تھا نبی علیہ السلام کی تمنا اور آرزو کیا تھی تو اگر میں بادشاہ ہوں بیت اللہ کو شہید کر کے ابراہیم کی طرف سے میں اس کو دوبارہ بنا لوں کو اندر کر کے ایک بڑا مکان بنا لوں آپ حضرات کی کیا رائے ہے دیما میں مالک رحم اللہ نے فتو دے دیا رشید میری رائے یہ ہے کہ بیت اللہ کو کھلونا نہ بناؤ بیت اللہ کو آج تم بادشاہ ہو کل دوسرا ہوگا کل تیسرا ہوگا ہر ایک بادشاہ آئے گا اور اپنی یاد کو تازہ کرتے ہوئے بس گرائے کو بنائے گا گرائے کو بناے گا اس نسبت سے جو ہے بیت اللہ کی جو وقعت ہے اور جو وقت ہے ان لوگوں کے دلوں سے کیا ہو جائے گا نکل جائے گا تو بس امام بالے کے فتح پر ہار رشید نے تعمیر میں کوئی تغیر نہیں لایا میں نے حرم شریف کی چھت پہ یہ واقع بیان کیا علماء کرام الحمدللہ للہ بیس پچیس کے لگ بھگ تھے یہ جو ہمارے راہب یہ بھی بیٹھا تھا میں نے یہ حدیث بیان کی میں نے کہا شکر ہے امام مالک کے فتح کا اگر وہ ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ ابھی جو بادشاہ گزرا ہے نا اس نے تو صرف دروازے جو ہے اپنے ساتھ ہے کہ کتنے مر کا سونا ہے نا اور اگر اس کو یہ اجازت ہوتی تو بیت اللہ کو اور اونچا کر کے چار بنا کر کے برابر کر کے پورے سونے کی پتھر بنا گئی بنا بنا کو بنا ہوں اور دنیا دیکھتی کہ لوگ بیت اللہ کو کیسے بناتے ہیں میں کہاں مالک جب میں نے یہ بات کی تو ایک صاحب نے مجھے کہا خاتم تھا ان کا کیا آپ کو پتہ ہے جب بیت اللہ کی دیوار میں جب یہ مرمت کرتے کیسے کرتے میں نے کہا میں تو مجھے پتہ نہیں ہے اس نے کہا کہ یہ مجھ سے پوچھو گے اس لیے کہ مت کر سال سے خدمت کرتا ہوں جب بیت اللہ کی دیوار کرکٹ ہوتی ہے پڑھا ہے نا کوئی پردر اس سے نکلتا ہے تو یہ بات ایک بہت بڑا گلاف یوں بیت اللہ کے ایک دن بنا لیتے ہیں اس کے اندر کام ہوتا ہے بیت اللہ کی دیواروں کو بھی کسی کو نہیں لگا اتنا احترام کرتے ہیں اس کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر پردہ دور کر کے لوگوں کو جی تو ہوا کہ مختارات چیزوں کو عوام کی پڑنے کی وجہ سے چھوڑ دینا حد اللہ آل قانا قانلی ابن نے مجھے کہا کہ تو تھی میری خانہ شر تو سر لے کر کثیرا راز کی باتیں بتا کرتی تھی تجھے بہت ست کا فلکا بتی میری خیال تجھے کابی کے شر کے شاہر کے بارے میں کیا بتایا ہے قالت لی مجھے حضرت عاشتہ نے بتایا قال نبی صلی اللہ علیہ عائشہ فرمایا عاشا اللہ قوما کی حدیث اگر نہ ہوتی تیری قوم حدیث میں مسلمان ہوئے عی فاض بک مانا دوسرا اب توجہ کرو حدیث کو سمجھو آشا فرمان کہ زبیر کہتا ہے میں نے حدیث سنائے یا قوم کے حدیث و حدی یہاں تک پہنچا ابھی آگے بات کہنے والا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا بے کو یعنی حدیث و آہدہ ہم بھی اگر تیری قوم نہیں تازہ تازہ کفر کو چھوڑنے والی نہ ہوتی لانا قضل کامتہ میں شہید کر دیتا اس قعبی کی امارت کو فجعلتو لہا بابے نے میں اس قعبی کے لئے دو دروازی بناتا بابا یکل ناسو منہو ایک دروازہ جس سے لوگ اندر آتے و بابا یک رجون منہو اور دوسر دروازہ جس سے لوگا نکلتے فا فال ابن زبیر تو جب ابن زبیر کی حکومت آئے تو انہوں نے نبی کی تو اور آرزوں کو پورا کر کے دکھا دیا اب یہاں توجہ کرو سنگی کہ کال ابن زبیر بے یہ جملہ درمیان میں کیسے حائل واقع ہوا اس کے متعلق محدثین حدیث دور رائے ہیں ایک رائے یہ ہے کہ ابن الزبیر کو یہ حدیث پہنچی تھی جب حضرت اسود نے کہا کہ لولا انا قوم کے حدیث آہ دے ہیں تو اس سے آگے عبداللہ ابن زبین شروع کر دیا کہ کفر اللہ لانا قضت القابط لانا قضت القابط فجھلت اللہ بابین آخری تو گوئے کہ آگے سے ابن زبین حدیث کو شروع کر دیا کر دی یہ بتانا چاہتے تھے کہ اسود یہ حدیث مجھے بھی, آت مجھے بھی آتی ہے لیکن میں نے تجھ سے واسطے آشے کے بارے میں پوچھا اور میرے پاس یہ بغیر واسطے آشے کے پہنچی ہے تو گو کہ ابن زبیر نے اپنے علم کا اظہار کر دیا بات سمجھ گیا سنگیو دوسری بات ہمارے ہاشلم کے اقال ابن زبیر بھی کفرن یہ ابن زبیر نے اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا ہے کہا کہ حدیث آدیم مراد حدیث سے کفر ہے اور یہ میرے نبی علیہ السلام کے سے سنی ہے آپ سمجھ گئے ہو یا تو دیکھو کال ابن زبیر سے آخر تک یہ پوری رواج ابن زبیر کی طرف سے ہے اور اسود کی کی حدیث حبیث تک ہے دوسری بات یہ ہے کہ کال ابن زبیر بے کفرن یہ اضافہ ابن زبیر کی طرف سے ہے لداقل کا پتا یہ اس وقت کے کا حصہ ہے اور سر عبد اللہ ابن زبیر نے یاد بھی کیا بتانا رہا چاہا؟ نہیں ہاں مجھے بھی معلوم ہے کہ حبیث آصب سے کیا ہو ہے آج سے بات کفر ہے حزیث آصب بھی کفرل ہے اب بات سمجھ گئے ہو کل سمجھ گئے ہو چلو آگے <تصفح> باب من خصہ بالعلم قوم دون قوم یہ باب دربیان ان کے خاص کرتا ہے علم کے ساتھ ایک قوم کو دون قوم سوائے دوسرے قوم کے کراہیتا لا یفہمو اس خوف و اس در سے کیا قوم نہ سمجھ سکے گی یعنی ایک قوم کو چھوڑ کر دوسری قوم کو مسئلہ بتائیں اس در سے کیا سمجھ نہیں سکے گی لہذا ان کو نہیں بیان کرتا میں سمجھ عنوان سمجھ گئے ہو مرخص طبل علم قوم خاص کر کے علم کے ساتھ ایک قوم کو دونا قوم سوائے دوسرے قوم کے کراہیت اللہ یا فامو اس نسبت سے کہ وہ نہیں سمجھ سکیں گے تو لہذا ان کو نہ سمجھائے اور جن پر اعتماد سمجھنے کا ان کو بتا دے اب یہاں پہ علماء بہت باس کرتے ہیں یہ تو عین باغ اول کا اعادہ ہے اور یہ تو تکرار ہے منحر تبلیل میں قومن دون قومن اور من ترقا اختیار مقافت یقص الفام بعض الناس یہ دونوں ابواب آپس میں ایک ہیں ایک ہے کہ نہیں مضبوط ایک ہی نظر آتا ہے اس نے علما کہتے ہیں کہ ماں میں بخاری اس دوسرے باپ کو لا کر تکرار کر دیا ہے تو علماء کہتے ٹھیک کہ ہے یہ تکرار ہے لیکن یہ تکرار تاکید کے طور پر ہے خبر مک گیا کل مک گئی لیکن اس سے بہتر دوسری بات ہے باب منتر کا بازل اختیار وہاں پہ تر کے اختیار فیلی تھا اور یہاں پہ تر کے بازل اختیار قولی ہے تو وہاں فیلی مختارات کا ترک تھا یہاں کو مختارات کا ترک زیادہ تکرار نہیں ہے اس لیے بنانا کام پہ بنانا تھا نا تو وہاں مختارات فیلی تھا اور یہاں مختاراتے لی ہے تو اشکال خطر دوسری بات یہ ہے علماء لکھتے ہیں کہ پہلے میں کے مختارات کولی اور فعلی دونوں تھے اور اس میں تر کے مختارات کولی ہے تو گوے کہ تخصیص باد تعمیم ہے پہلی بات میں تر کے مختارات کولی اور فعلی دونوں دونوں تھے یا تر کے مختارات فقط کولی ہے فعلی نہ تو گوئے تخصیص بعد بادیم ہے ٹھیک ہے بابا مولانا شی الدیث رحم اللہ پرماتی چکی کا پاٹ یہ ہے ماشاء اللہ میری رائے یہ ہے اس باب کا مطلب یہ ہے اگر کوئی عالم اگر کوئی عالم علم کی کسی بات کو ایک طایف مخصوص کے ساتھ خاص کر کے بتا دے تو یہ جائز ہے تمانی علم سے نہیں ہے اور کسی استاذ کو کسی استاذ کو کسی مخصوص جماعت کو بات بتانا یہ گناہ نہیں ہے اور اس کو کتمان علم بھی نہیں کہیں گے نہیں سر بات شیفی والے میرے شیخ پنڈی والے مسئلہ بیاست تھے تو کیسے ہوا متا کہ مسئلہ سنو بھائی پہلے کہتے تھے آسان بات ہے یہ اصولی ہے یا پوری ہے اگر اصولی ہے تو پرن کہتے نا کس ملنا ہوتا اور اگر پوری ہے تمام گوہانی پر کیا مختلف پوروات کہ مرد نہیں سنتے بس گل ختم پھر آگے کہتے تھے مردے سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں. یہ مسئلہ عوام کا نہیں ہے یہ العوام ہے اس لیے کہ دلائل کی بات ہے تو میں درس میں بیان کرتا ہوں لیکن عوام کو عوام کا مسئلہ نہیں ہے ان کو نہ بیان لیکن آج کل یہ لوگوں نے عوام کو کہہ دیا نا اور ان سے پوچھو ہے تو مطلب عوام سے کچھ پتہ کیا کہنے کسی ایک عابی آدمی سے پوچھو مسئلہ ہاتھ کا پھر اس پر اثرات کی اسے عوام سے پوچھو تو کیا بتا؟ تمہیں کیا کہتا کہ کچھ نہیں کہہ میں ایک درس میں کہہ رہا تھا کہ احمد رضا خان پر نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کے پاس روزے مبارک میں ازواج مشہورات پیش ہوتی ہے اس نے لکھا اچھا تو مجھے درس کے بعد ایک عامی ادبی کہتے ہیں مولانا آپ نے تو رضا خان کی تنقید کی لیکن یہ تو اچھی نہیں ہے میں نے کہا کیوں کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کے پاس بیوی ادبی ہے وہ بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ بھی اس کے پاس بیوی آتی ہے اب سمجھ گئے ہو جب انسان زندہ ہوتا ہے نا اور شاید بھی ہو تو کبھی بیوی کے پاس ہو جاتے ہیں کبھی بیوی اس کے پاس آتی ہے احمد رضا خان نے تو غلط نہیں لکھا ہے. میں سمجھ گیا کہ اس کو یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ اسی طرح یہ دنیاوی زندگی ہے اس دنیا میں زندگی میں تو کھانے بھی ہے, پینے بھی ہے, سونا بھی ہے, بھی ہے چلنے بھی ہے, پھرنے دیے بیوی کے پاس آنے دیے جانے دیئے وغیرہ آخری ہی ہے اس لیے یہ علماء کا مسئلہ ہے افسوس کی بات ہے بس ہم کچھ نہیں کہتے اس لیے کہ ابھی یہ وقت جو ہے ان مسائل کا نہیں ہے ورنہ ہمارے پاس دلال میں در قرآن کے درس میں میں دو گڑکے دائیں گر کے اس پہ بات کرتا ہوں ہمن شاہ تفصیل من شاہ سواد دلائل تو میرے کیسٹوں کے دیکھ اس لیے کہ عربی کے کیسے ایک آدمی سمجھتا ہوں قرآن پیر پیرے یہاں سب خان نے جل سے بھی روکا لکھ دیا کہ ہم حضروں کی علما آئے آپ کے بیان سننے کے لیے قرآن نے تقریب شروع کی تو ہمارے پاس ایک بلوچستانی طالب علم تھا تو ہم تو پنڈی میں پڑھتے رہتے تھے تو ہمیں تو اردو آتی تھی تو اس نے کسی نے پوچھا کہ کوئی سمجھ لگ گئی ہے شیر کی بات کہتے بھائی صرف قرآن ہماری زبان میں پڑھتا تھا تو اس, کو اس کا پتہ لگتا تھا اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں لگا شیورخوا نے کیا بیان تھے اردو کی نا صرف قرآن ہماری زبان میں پڑھتا تھا اور پتہ نہیں کہ کیا, پڑھا, کیا کہا ہے تو یہ ہے کہ آپ اگا کے پش ہے لیکن آپ تو علماء حضرات سے تو دلائل تو آپ کی زبان میں ہے نا کتابوں کے حوالے جات ہیں ہم نے کسی پہ تنقید نہیں کیے ہے ہاں اتنا غصہ ہو جاتا ہوں بعض وقت میں کہتوں لوگ کہتے کہ اشاعت کو نکالو تو مفتی کفاط اللہ کو نکالو ہم بھی نکل جائیں گے ظفر احمد عثمانی کو نکالو ہم بھی نکلتے ہیں ہم شاہ کشمیری کو نکالو ہم بھی نکلتے گے اگر وہ نہیں نکلا اور ان کو نہیں نکالو گے تو ہم تمہارے باپ کا ٹھیک ہے کہ تم نکالو گے غصہ کرتا ہوں اور نہیں کرتا بلال کے ذہن میں بھی بات کرتا ہوں اس لیے کہ ہمارے ذہن انتشاری ذہن نہیں ہے تعمیری ذہن ہے اور ہمارے یہاں آپ کے پاس کافی دن ہو گئے ہم نے مسئلے کو نہیں چھیڑا نہیں چھیڑا دوسرا تارختی موضوع ہوتا تو پتہ چھیڑتا ہمارے پڑوس میں بچیاں پڑھتی ہیں اور ان ہمارے گھر کبھی کبھی آتی ہیں جو کہتے ہیں کہ قبر کی جو ہے اور ان بچاروں میں ابھی طارم ہے طار اسلام ترجیح رسام بخبر کے دی تو یہ عوامی مسئلہ نہیں بس نہ ہے بس بخاری مسئلہ حل ہو گیا آپ کبھی ان شاء اللہ یہی ذہن ہونا تحقیق اپنی جگہ ہے لیکن عوام کو توحید دو سنت دو عوام کو اخلاق دو عوام کو اعمال دو عوام کو شرک سے بچاؤ کفر سے بچاؤ بیدھا سے بچاؤ رسومات سے بچاؤ عوام کی آخرت بنا بس یہ کیا ہے کہ ربیہ لال کے مردار ہے اور یہ کلام ہے سنتے ہیں نہیں سنتے نوائے درویش ایک کتاب ہے ندیم نے لکھی ہے مولانا شاہ بخاری کسی نے پوچھا شاہ صاحب مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے انہوں نے کہا ہم چالیس پچاس سالوں کے گئے زندوں کو سناتے ہیں ہمارے تو زندے نہیں سنتے پتہ نہیں تمہارے مردے سنتے کہ نہیں جب چیز چل جا کر پتہ لگ جائے گا ہم تو زندہ کو سناتے ہمارے تو بھی نہیں سنتے یہ مسئلے چھوڑ دو اچھی گلو سنو. سنو بس پہلے مختارات قولیہ اور فیلیات یا پھر صرف مختاراتی قولیہ کا ذکر ہے تقریر بخاری صاف فرماتے ہیں مولا ذکریہ رحم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ چکی کی بات میری رائے یہ ہے کہ بات یہ اگر کوئی عالم کسی جماعت کو خاص کر کے کوئی مسئلہ بتائے تو یہ کتمان علم میں نہیں آتا اور یہ عمل جائز ہے سمجھ گئے جمع تفصیل ہے وہ تو ہو گیا اب یہ بھی ہے نا مسئلہ بھی خاص ہو جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسئلہ تو وسلم ایک یہ حیات النبی کا مسئلہ ہے جیسما محتا کا مسئلہ ہے کبھی محتوی صاحب بیان کرنا چاہتے ہیں بقوفہ لیں اور دون عزیز کے طلباء کو بند کر کے اور ان کو بیان کرنا شروع کر دیں بھائی یہ ہے یہ یہ ہے اور باقی طلباء کو نہیں بتایا تو یہ گناہ نہیں ہے اس لیے ایک تو من امناس بے قدر قول بھی ہو جائے گا اور یہ کتمان علم بھی نہیں ہے قواعد کو بتا سکتے ہیں آپ ماشاء اللہ امام بخاری کے علم بہت عجیب ہے اگر ہوتا تمہیں اس کے ماتے سے پندرہ سولہ پپے لے لیتا بہت سے لے لیتے پڑھو ہاں وقال علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی فرماتے حد ص اللہ سے پتر بیان کرو لوگ ان کو وہ چیزیں یارپون جو لوگ جان سکتے سمجھ سکتے ہیں رسول تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اللہ اور اس کے رسول کو جٹلایا جائے کیا مانا اگر تم نا آل کو قرآن کے مسئلہ بتاؤ اور وہ اللہ کی فطرت آپ کہتے بھئی قرآن میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں کہتے ہو جاؤ ہاتھ تو بند ہی نہیں بند ہوئے خدا تو بندہ نہیں ہے نہیں مانتے ہیں تو کیا کرو گے کہ وہ اور اگر وہ کہے کہ چہاتے ہو اتنے بڑے بڑے تو پھر بھی کافی ہو جائے گا اس لیے عوام کو اس مسئلے مسئلہ سمجھا بھائی آ؛ امام مالک کی بات میں آپ کو کہہ دیا ہاں جی آپ دیکھو سنگیو مسئلہ سمجھو وکال علی رضی اللہ تعالیٰ کو حاشر نے آپ کی اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے حضرت علی نے کہا کہ حد سُننا سب یار حد کا ثنا عبید اللہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ روایت علی ہمیں بتائے عبید ابنسانوف خراب سے عن عن علی رضی اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ سوال ہے کہ متن صنعت پہلے ہوتی ہے متن بعد میں ہوتی ہے یہاں پہ فال علی النت متن پہلے ذکر ہے حد دس نبی عبید یہ متن بعد میں ذکر حد سنا ہے حد صنعد اللہ سمجھتے کو جانی کی طرف ہے نا بازی کے قاعدہ یہ ہے کہ متن پہلے ہوتی ہے سند بعد میں ہوتی ہے نہیں سنعد پہلے ہوتی ہے متن بعد میں ہوتی ہے یا تو سند بعد میں ہے اور متن یعنی یہ کیسے ہوا باز علماء حضرات نے یہ لکھ دیا ہے کہ امام بخاری رحم اللہ کو پہلے سند نہیں ملی تھی تو حضرت بخاری نے کہہ دیا قال علی رضی اللہ حد حد حد الناس یہ تعلیقاً ذکر کی بعد میں حضرت امام بخاری کو سند مل گئی تو کہا حدی اللہ علیہ وسلم معروف بیتو علی رضی اللہ علیہ وسلم. سمجھ گئے ہو؟ پہلے امام بخاری کو سند نہیں ملی تھی تو تالی نقل کر دی جب تالی نقل کر دی رواج کی شورت ہو گئی اس کے بعد سند مل گئی تو حرد سنا بھی کہہ دیا ہے دشکال ختم ہے دوسری بات دوسری دوسری بات ہمارے ہاشی نے لکھ دیا ہے ما شاء اللہ تقدیم تقدیمی متن اعلی سند امام بخاری نے یہاں کی ہے اور امام بخاری نے اس لیے کیا ہے مقصود امام بخاری فرق بتانا ہے درمیانے حصر اور درمیان حدیث حدیث سے متصل کون سی ہوتی ہے سنت و قدم ہو متن مؤخر ہو اور اثر کے نقل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اثر مطلب اثر مطل اثر مطل اثر مطل کیا ہو سنت بعد میں ہو بات سمجھ گئی ہمارے حادثے نے لکھ دیا ہے کہ یہ فقط فرق ہے بین اسناد الحدیث و اسناد الحسر دیگے. دیگے. چوتھی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے قول علی کو مقدم کیا ہے سرت بار ذکر کیا ہے اشارہ اس طرف ہے کہ کول علی یہ داخل ترجمت الباب ہے یہ ترجمت الباب کا ایک حصہ ہے مستقل نہیں ہے بس سمجھ گئے امام بخاری نے چوتھی بات لکھی ہے کہ قول علی کو تالبل اس لیے ذکر کیا ہے کہ چونکہ امام بخاری بتانا چاہتی فول علی ایک بات ہے اب سر اس نے ذکر کیا کہ یہ قول علی میرے بغیر سنعد کے ذکر نہیں کی ہے میرے پاس اس کا سند بھی ہے پانچویں گے کہ حضرت امام بخاری نے حد دسنا بھی عبید اللہ بن نسان معروف کے دیا ایک اس کو سنعد کو مؤخر کیوں کیا ہے اس میں یہ معروف خرابوز جو ہے یہ راوی ضعیف ہے یا شرتی ماں بخاری نہیں ہے تو اس کو صنعت پیچھے لکھا ہے یہ کیا ہے ہر تسنا بھی خربوز نہیں نا میرا المشدت یعنی خر راہ روز آپ سمجھئے نہیں یہ راہی جو ہے امام بخاری کے نزدیک جو ہے اس میں ذوق تھا اس لیے اس کو کیا کر دیا سنت بادشاہ ذکر کر دیا چٹھی بات امام بخاری کے آش نے لکھ دیا ہے کہ لہٰذا میرا تفن چونکہ باپ ختم ہو رہا ہے تو آپ کو چٹھی کھلا رہا ہے کیا ہے چٹھی دے رہا ہے تفنل کر رہا ہے کہ بھائی یہ تو تم ابھی تک سن رہے ہو کہ سرحد مقدم ہوتی متن ابھی یہ بھی سن لو نا سنت پر... متن پہلے سنو سنت بعد میں کلو جدید تو مسئلہ حل ہو گیا ہے کہ نہیں ہوا آگے جاؤ قالنا ربنا تكلنا الى معرفتك قالنا ما هو قالنا ربنا قلنا اننا نسعى قالنا ما هو قالنا ربنا قالنا ما كان في وجهك من شيء جب مشکاط آدمی پڑھاتا ہے تو یہ حدیث بہت مشکل ہوتی ہے پھر سمجھانے میں طلباء کو بہت دقت ہوتی ہے وہاں قاضی شمس الدین رحم اللہ کے الفظات سے مسئلہ لے لیتے ہیں تو حدیث کو طلبا کو سمجھاتے ہیں اب یہاں وا ما شاء اللہ امام بخاری کے انداز ایسا عجیب ہے یہاں پہ سنانا بہت آسان ہو گیا سمجھانے بھی بہت آسان ہو گیا میں ابھی ابرار کے امتحان لینا چاہتا ہوں باپ کیا یعنی باب یہ ہے کہ اگر کوئی عالم اپنے میں زمیں سے مسل کے لیے کسی جماعت کو خاص کر کے بتا دے تو جرم نہیں ہے نذیر کیا ہے حجی سے ہے کیسے نبی علیہ السلام السلام نے جب مسئلہ بیان کیا کہ جو کلمہ توحید تو پڑھ لے وہ جنت جائے گا تو حج سے مواز دکھا لوگوں کو بتا دوں فرمایا کہ نہیں تو نے موت کے وقت بتا دیا ابھی ٹھیک ہے نا اب سوال یہ کہ بھئی نبی پارٹی جب روکے ہیں تمہیں میں تکم ہو. تو کیوں بتاتی ہوں تو پھر وہاں لوگ کہتے ہیں کہ کتمان حق کی وہ اس وقت نہیں آئے تھے آج سن لے گا نا اب تو بڑے بڑے جگڑے ہیں کتمانے حق کی وہ نہیں آئی تھی اس کے بعد وہ عید ہے یہ افلاں ہے یہ ہے وہ ہے زہر سو امام بخاری رہا امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت نواز نے عمومی لوگوں کو نہیں بتایا خوات کو بتایا ہے اس خوات سے پھر عوام کو پہنچ گئی بات اب سمجھ گئے ہو تو بات سے مسئلہ حل ہو گیا امامی باب کا فائدہ معلوم ہو گیا کہ اگر نبی علیہ السلام نے کہا کہ لاتو بشرو ان کو خوشخبری نہ دو تو پھر معاذ نے کیوں بتایا ہے تو جواب یہ ہے کہ نبی پاک نے جب اس کو روکا تھا تو اخبار عوام سے روکا تھا اخبار خواص سے نہیں روکا تھا اور حضرت مواز نے خواص کو بتایا ہے عوام کو نہیں بتایا ہے تو گل مک گئی ہے اس کو اپنے ساتھ لکھ لو جب مشکات پڑھاؤ گے تو بخاری کرائے کو اپنے لیے لکھ دو انشاءاللہ قیمتی سرمایہ ہے آپ کے پاس اور تمام شروعات کے اعتراضات میں تو بہت اعتراضات جوابات کی تھے نا لیکن وہ سارے سنیا ریٹ جوابات ہیں یہ ایک کس کا ہے لوہار کا کہ نبی علیہ السلام اور, علی اور علی جائفہ یا معذل نبی کے رسول اللہ جی آپ کے پاس پہ حاضر ہوں فساد کا مستعد آپ کی خدمت کے لیے یا مواض لب یا رسول اللہ و سعادق کار یا ماس لب یا رسول اللہ وسادق <سلام> یہ بات تین مرتبہ فرمائی واجاب یعنی نادا, نادا جاب صلاح اب یہ ہے بابا کہ نبی علیہ السلام نے کہا موض اس نے کہا ٹھیک جی، جی، جی، جی. ہے تو اس کے ایک جواب یہ کہ تیز کے طور پر کیا تیف کے طور پر کہ طالب علم بیدار ہو جائے مستحد ہو جائے بات لینے کے لیے جیسے نے بھی لکھا ہے کہ کبھی کبھی نہیں بھی کردو کبھی کبھی ندی ہے عزیم، عزیم، عزیم، عزیم. معلوم وہ کہ کبھی کبھی میں بھی درس میں کرتا ہوں کہتا ہوں. جس سے معلوم وہ اگر استاد جو ہے اپنے شاگرد کو متوجہ کرنا چاہے متعقظ اور بیدار کرنا چاہے تو اس کو کہتا فیاض افیاض خیال کرو فیاض ند آ رہی ہے نا ہاں تو کہہ کرتے کو یہ کہہ سکتے ہو. دوسری بات یہ کہ آپ سے لاسوں نے فرمایا مواز دیکھ یار لبیک یا کا صادق آپ نے سوچا کہ بتاؤں کہ نہ بتاؤں آپ نے سوچا کہ بتاؤں نہ بتاؤں توقف فرمایا پھر کہہ جا مواس پھر توقف فرما دیا پھر بھی موس پھر کہا چلو ابھی بتا بھی بتائی دیتا ہوں اس لیے کہ میرے خواص میں ہم گل میرے سمجھ گئے ہو ایک بھی گل سمجھ گئے ہو ایک دفعہ پوچھا پھر تاؤتو فرمایا پھر پوچھا پھر تاؤتو پھر, پھر فرمایا کہ اس خصوصی شاگرد نو نہ بتاؤ تے کس نو تو, تو بتانا شروع کر قال ما من احد یشهد ان لا اله اللہ محمد رسول اللہ صدق من قلبی جو اللہ کی توحید کا مؤقر بن جائے دل کی سچائی سے الا حرم الا حرم الله النار مگر اس کو اللہ جہنم کی آگ پہ حرام فرما دیں گے اب یہاں پہ دیکھو بھائی جس نے کلمہ توحید پڑھا ہر رحم اللہ والناخ اللہ اس کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے گا بات سمجھتے ہو اس حدیث سے یا جس کس کے لیے دہلی بنتی ہے مرجیہ کے لیے کہ بھئی آپ کی نجات کے لیے کلمہ کافی امار کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب لا الہ الا اللہ موحد بن کر پڑھو گے تو جنت چلے جاؤ گے ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ حجیث مبارک جو ہے یہ بظاہر عالسنۃ الجماعت کی عقائد کے خلاف ہے ہوں ہوں؟ لوگ حجیز مبارک بظاہر آل جماعت کے خلاف ہے میں کہتا ہوں بظاہر عالسنت الجماعت اس حدیث کے خلاف ہے یہ میری گاڑ ہے بظاہر آل جمع اس حجیز کے خلاف ہے اس لیے کہ آپ آج اور جمع کی صحیح کہ نہیں ہیں آپ کی کیا عقید ہے المؤمنین کو صدا ملے گی کہ نہیں ملے گی استاد کو اگر اللہ چاہے تو دے گا نا آپ نے پہلے اس میں باس کیا ہے کہ معصیات جو ہے یہ بھی مشیت اللہ ہے نا تخت المشیت ہے نا تو, تو یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ تاخت المشیت ہے نہیں جانل سے بچی کیا ہے بس مکئی کر چاہے جنا کیا ہو چوری کیا ہو جو بھی کیا ہو کلمہ پڑھ لیا جمعی ہے قرآن سنت اور جماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ استاد المؤمنین کو سزا دی جائے گی قرآن سے بھی ثابت ہے ہادی سے بھی ثابت ہے اب کیا کرو گے سنگیو تم محدثین اس کے بہت سے جواب دیتے ہیں سب سے بہترین جواب امام بخاری کا یہ ہے کہ من قال تو جو کرو ماں بن آدی رسد اللہ محمد رسول اللہ خلات اللہ علیہ بات نہیں سمجھے بھائی جس نے کلمہ توحید پڑا دل کی سچائی اور صفائی سے پھر مر گیا تو بس اس کے لیے جاننا ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے کون سا ہے نیا مسلمان کون نیا مسلمان ابھی اسلام میں داخل ہو گیا اسلام قبول کا کفر تھا مشرک تھا اسلام قبول کر لیا اسے پڑھ لیا لا اللہ محمد الرسول تھا پڑھ لیا مسئلے تو ہی ابھی اس کو عمل اعمال کا موقع نہیں ملا ابھی کل میں پڑھا ہے زور سے پہلے پہلے چلا گیا زور سے پہلے پہلے چلا گیا یہاں پہ نہ نماز کا مسئلہ کیا نہ روزے کا آیا نہ زکوٰۃ کا آیا نہ کسی معاملات کا اب یہ مر گیا اس کو موقع اعمال نہیں ملا ہے تو کدھر جائے گا ال اسلام کیلمکی بس اس آسان خبر ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ قال لا مرکالہ الا اللہ یہاں شہادت سے مطلق شہادت مراد نہیں ہے بلکہ یہ شہادت سے شہادت بمتضائے شہادت مراد ہے آپ نے سمجھے سنگیو یہاں سے شہادت مطلقہ مراد نہیں شہادت مال مقتضیات مراد ہے اب شہادت کے مختصیات کیا ہیں کلمہ پڑھنا ہے روزے رکھنے ہیں زکوٰۃ دینے ہیں حج کرنا ہے اگر مالدار ہو ضلع سے بر کرنا ہے جھوٹ سے گریز کرنا ہے شراب سے گریز کرنا ہے فلاں فلاں ان ماسیات سے اپنے آپ کو روکنا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مختض شہادت اپنی ہی کل میں کو بھی کیا, کیا ہے پورا کیا ہے تو اللہ رم اللہ ہو گیا ہے نا السا بکون ان کا کیا کہنا ہے کہ مان رہی کنسا بکون ان کو کیا کہنا ان کے لیے ترجمہ ہی ہے ابن ان کو کیا کہنا ہے وہ تو گئے بھی صاف چلے گئے بس ٹھیک ہے بابا تیسرا جواب یہ ہے کہ اللہ حرم اللہ ہو مراد تحریم سے تحریم میں بعض آزاد ہے یعنی مراد اس کے بعض آزاد کو اللہ جہنم کی آگ سے حرام کر دے گا جیسے بعض روایت میں آتا ہے کہ بعض مجرمین جہنم کی آگ میں جلیں گے لیکن ان کی زبانیں اور ان کا دل یا ایسے آزا ان کے سزا سے محفوظ ہوں گے جن پہ قرآن پڑھا گیا ہے یا جس کے اندر دولتی ایمان محفوظ تھی وغیرہ وغیرہ بات سمجھ گئے ہو کتنے ہو گئے تین ہو گئے چوتھا جواب یہ ہے کہ ہر رم اللہ حرمت دو قسم پر ہے ایک حرمت الخلود ہے ایک حرمت الدخول ہے تو اللہ حرم اللہ اللہ سے حرمتی خلود مراد ہے قرمتی دخول مراد نہیں ہے ایک حرمتی دخول ہے ایک حرمتی تو حرمتی خلود مراد ہے کہ کل جس نے پڑھ لیا اس کے جہنم میں خلود ہونا حرام ہے اگر جائے گا اپنی معاشیات کے بنا پر تو آخر نکالا جائے گا یا رسول اللہ اصلاح بھننا صفیہ شروعنا شروع آئے لو کو اطلاع نہ دوں کہ وہ خوش ہو جائے فرمائے زم میرے میرے مواز اگر تو اطلاع دے گا تو یتکلو یت کیا مانا کل میرے پر اعتماد کر کے اعمال کو چھوڑ دیں گے عمل چھوڑ دیں گے تو لہذا نہ بتا تو ان کو اب سوال ہے کہ جب نبی پا نے اس کو روکا ہے تو اب برت آواز ہندم موتی حضرت مواز نے اس حدیث پر لوگوں کو سن سنایا تھا اب اپنے آپ کو گناہ سے بچاتی ہوئے بات سمجھ گئے تو اس, کے ایک اس کا ایک اشتہار یہ کہ پہلے چونکہ عوام میں اعمال کی رغبت نہیں تھی ابتدائی زمار میں نبی بھی کے روک دیا تھا جب آخر میں امار کی ربت پیدا ہو گئی تو پھر حج نے بتا دیا ٹھیک ہے بھائی دوسرا جوابی یہ کہ پہلے نبی بھی نے روکا تھا اس کے بعد جب کس کی وہ اجداد آگے من کا تم علم الجمبل جا میں مرناتے کاغیر اجازت مل گئی تو گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئی بیان کر دیا ٹھیک ہے نا یہ سب سوالات ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ بخاری کے عنوان کو قائم کرو جب اس نے کہا کہ افلاش افلا عبر بناسا فرما سب ید تکلومانا سے عوام براتے اس پر عوام کو اطلاع نہ دو نبی نے فرمایا اگر عوام کو اطلاع دو گے تو یت تک ہلو. ہاں رقی مواز نے اس حدیث کو خواص کو ہینڈل موت بتا دی نے تو آواز کے اخبار سے روکا تھا خواص کے اخبار سے نہیں روکا تھا تو خواص کو بتا سکتے ہو اس عنوان امام بخاری کباب نا قد ہے جھگڑا مکیا ہے کہ نہیں صحیح ہے آگے جاؤ بھائی ہم. چلو اگے جاؤ کچھ بھی نہیں اس میں باب الحیام فی العلم یہ باب اس مسئلے میں کہ حیا فل علم علم کی بات میں حیا کرنا دیکھو توجہ کرو چاہ اچھا؟ یہ چونکہ ترتیبات العلم ذکر ہیں یا امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم کے اندر حیا کرنا ضروری ہے نہیں امام بخاری سر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیاء فی العلم ضروری ہے یا حیا فی العلم محمود نہیں ہے آفاظ سمجھ شیخ ود رحم اللہ اس کا ترجمہ طلباء یوں بیان کرتے ہیں کہ الحیاء کے علم سے مراد یہ ہے کہ امام بخاری رحم اللہ حیا کی محمودیت بیان کرنا چاہتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ الحیاء خیر الکلو حیا جتنی بھی ہے سب خیر خیر ہے حیا سب خیر ہے امام یہاں حیا کی اہمیت بیان کرنا چاہتے ہیں بس آپ آگے مسئلہ سنو جب حیا کی اہمیت بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ حیا دو قسم کی ہے یہ حیا کس کے دو قسم کی ہے اگر یہ حیا معنی ہے حصول علم سے یہ حیا مضر ہے اور اگر یہ حیا مانے حصول علم سے نہیں ہے تو یہ حیا محمود ہے کہ امام بخاری رحم اللہ حیا کے دو قسمیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں ایک حیا محمود اور ایک حیا مضمون ہیا محمود حیا محمود جو کہ علم سے مانے نہ ہو ہیا مضمون علم سے مانے ہو یہ تو شیئن کی بات ہے رحمت اللہ دوسری تکلیف شیند کی ایک عجیب آپ کو سناتا ہوں حیا علم ہے حیالم سے ماری نہیں ہے, ہے. بعض وقت مثلا بلال ایک مسئلہ نہیں پوچھتا ہے وہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے نہیں یہ حیا معنی علم سے نہیں ٹھہرانا چاہیے جب آپ کو علم سمجھنا علم سیکھنا آپ پہ لازم ہے تو آپ نے اس علم کی سیکھنے کے درمیان حیا کو کیوں دیوار بنا دیا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ یہاں پہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حیا تو محمود ہے لیکن آیا یہ حیا علم کے حصول سے معنی ہو سکتی ہے کہ نہیں امام شیول فرماتے کہ حیا حصول علم سے معنی نہیں ہو سکتی اگر ایک انسان کہتا ہے کہ مجھے اس مسئلے کی ضرورت تھی لیکن میں نے اس لیے مولی صاحب سے استاد جی سے نہیں پوچھا کہ مجھے حیا آ رہی تھی تو شہل فرماتے ہیں یہ حیا نہیں ہے یہ بزدلی فطری بزدلی ہے یہ کیا ہے تو جو کیا ہے فطری بزدلی ہے تم بزدل ہو تم نے اس لیے مسئلہ اگر تم کہتے تو مجھے ہیا آتی ہے تو پھر حیا کی دو صورتیں ہیں نا اگر مسئلہ ایسا ہے جس کو تم براہ راست نہیں پوچھ سکتے ہو حیامان ہے تو کسی اپنے ہم اثر کو کہہ دو ہم اثر کے ذریعے پوچھ لو نا کسی واسطے کے ذریعے پوچھ لو نا سمجھو کرو بھائی کسی واسطے کے ذریعے پوچھ لو جیسے آگے حدیث آتی ہے دوسری حلی والے حدیث ہے. کہ آئے مزید غسل واجب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو مسئلہ تو علی کا تھا لیکن اسود عمر کو پیش کیا ہے تو حیات حیا از علم نہیں ہونا چاہیے اگر واقعی حیا کا مقام ہے تو کسی واقعی سے پوچھو لو لیکن اس حیا کو علم سے مانے نہ بناؤ ایک بات ہوئی اچھا اے تم کہتے ہو کہ مجھے حیا آتی ہے تو حیا کرتے ہوئے پوچھ لو نا یہ حدیث اول کا مثال ہے اگر تم کہتے ہو مجھے شرم آتی ہے حیا آتی ہے تو حیا کرتے ہوئے پوچھ لو نا ہے تو یہ ہے کہ آپ استاد جی کہہ دیں ہاں جی منی نکلنے وجوہ ٹوٹنا ٹوٹنے کے نہیں ٹوٹنا غسل واجب ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے ہاں؟ یہ مانے ہے جی استاد جی جی اگر کسی کو اختلاف ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے تم نے اپنے آپ کو تو چھوڑ دیا تم نے تو غائب کسی کا استعمال کیا ہے تو اس میں مانے ہے نہیں ہے دا. اگر حیا ہے حیا کو حیا کو قائم رکھو حیات کہ کس طرح ام سلیم نے کہا ابھی ابھی ال... سن ام سلیم نے کہا آیا عورت پہ غسل ہے جب من نکلے اضافہ احمد نبی علیہ السلام نے کہا آها... تو نبی پاک کی بیوی نے پوچھا نب المر کا تو یار رسول اللہ تو کیا کیا کیا کیا تو حیا کر لیجیے گا مسئلہ حل ہو گیا دوسرے بھی سمجھ گئے ہو اگر حیا آتی ہے تو اگر مسئلہ بزاد نہیں پوچھ سکتے تو دل واسطہ پوچھو. ایک مسئلہ حدیث سیالی اور اگر دل واسط پوچھنا چاہتے ہو تو حیا کو قائم رکھتے ہوئے پوچھ بھی سکتے ہو نا حال حال آنند غسلن یہ نہیں کہا کہ میں غسل کروں مجھے تو احتلام ہوا ہے یہ بیبی ہے نا آیا کسی عورت کو احتلام ہو جائے تو غسل ہے کہ غائب ہو گیا اور یوں یو کیا اچھا مرد نے بھی احتلام ہوتا ہے عورت نے بھی احتلام ہوتا ہے تو حیا ہے کہ نہیں ہے یہ ہے تو اپنے حیا کو برقاف برقرار بر رکھتی پوچھ لو لیکن حیا کو دین سے مانی اور ڈالنا بنا ہیا آندے پھر تو وڈی وڈی کرے نہیں آندے تو کرنا ہے اب سمجھ گئے ہو امام بخاری بخاری ہے ویسے ایک بزرگ عالم نے لکھا ہے کہ بخاری شریف تین افواج سے مشتمل ہے بد الو ایمان ہے تو ترمیم شروع ہو گئی ترمیش لیکن یہ تین افواج ہی بخاری کی خصوصیات اس عنوان سے آپ کو کہیں بھی نہیں ملیں گے اگر ملیں گے تو مسلم بھی ملیں گے کیونکہ بھی ایک کا کا عنوان ہوگا یہ خصوصیت ہی نام ہے کس عجیب انداز میں جناب الحاف علم <الالم> وکال <و جاہد> مجاہد مجاہد فرماتی ہے مستحین نہیں جان سکتا علم مستین جو بھی حیا کرتا ہے اب مسئلہ یہ ہوگا نا اگر تم حیا کار نہیں ہیا کار علم نہیں حاصل کر سکتا تو تم سب بھی حیا ہو ٹھیک ہے نا ناراض تو نہیں ہوئے بکیے سب اتفاق کر کے مجھے پیٹو نہیں نوائیں نہیں سمجھتی ہوں اگر یہ مانا ہونایت العلم مستحکم علم تو حیاتال حیا کرنے والا نہیں حاصل کر سکتا یہ معنی نہیں ہے نایت علم العلم نہیں حاصل کر سکتا علم مستحل وہ جو بیجا حیا کرنے والا ہو یا حیا تو علم کے لیے ایک بہانہ بنا دے ٹھیک ہے بابا اچھا بلا مستقبر ان اور نہ تکبر کرنے والا اس لیے کہ تکبر میں غرور ہے اور جس کے اندر غرور ہوگا تو توازن نہیں ہوگی اور توازن نہیں ہوگی پہلا تو سمجھ گل سنا ہوا میرے شیخ فرمایا کرتے تھے میرے والد محترم کہتے اللہ کے اوساف میں ایک صفت الغنی ہے غنی سے کیا ماننا ہے بے پروار اگر اس کے ساتھ اپنے جوڑ رکھو گے تو رحمت ہی برسائے گا اگر تم نے کہا کہ ہمیں نہیں ضرورت ہے بے پرواہی کی تو بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا والغلیل. والغلیل. لیکن اگر, زور اگر مانگو گی تو پھر دینے والا بھی ہے یہ نہیں کہ نہیں دیتا ہے. لیکن تکفر اللہ نہیں پسند فرما وقالت فرماتے وکالت صدیقہ نے فرمایا نیمنس نثاء النصاری او اچھی عورتیں انسار کی قبیل کی ہے. لم لمنا ہنل حیا ان کے لیے معنی نہیں تھی فقو نصینے کی دین میں سمجھ اپنے آپ کو بنایا ہے کیا جامع کیوں بھی حیا تھی انسار کی عورتیں بڑی حیادار تھی ٹھیک ہے نا لیکن ان کو حیا دین سے روکا نہیں ہے اس لیے کہ حیا کسی کو دین سے روکتا نہیں ہے آ, اگر ایسا مسئلہ ہے جس میں پوچھنے میں حیامانی ہو تو اس کا طریقہ کار ہے حیا کرتی ہوئی پوچھ لو بل واسطہ پوچھ لو کرتی ہوئی پوچھو لکم سلیم بل واسطہ پوچھو لکلان ہو مسئلہ جاؤ نا یار شاہبہ جلدی جلدی پڑھ نبی زینب بنت ام ام سلمہ یہ زینب جو ہے یہ کیا ہے یہ بنت ام سلمہ ام سلمہ کی بیٹی ہے ام سلمہ ازواج النبی سے ہے تو نبی علیہ السلام کی بیٹی تو نہیں تھی لیکن ابیبر کی عن سلمہ اپنی ماں سے نقل کرتی ہے احتجاط ام سلیم ام سلیم ایک عورت ہے آن ابن مالک کی والدہ ہے نبی علیہ السلام کے پاس آئی وقات یا رسول اللہ کا اللہ نبی اللہ حق اللہ پاک نہیں چھوڑتا حق کا بیان یا لا سلی ملحق لال پانی پتر کے سواری انق اللہ امر جی نہیں کرتا کہ ہم حق کا سوال نہ کریں مسئلہ بو... مسل نہ پوچھیں جی پوچھو ہے تو پوچھ لیے اور میں فہل عاللم آیا ہے عورت پر غسل اضاف جب اس کو احتلام آ جائے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اظہار عطلم آ جب پانی دیکھ لے ٹھیک ہے نا منی دیکھ لے تو غسل واجب ہے اب یہ مسئلہ تمہارا فقہ پورا حل ہو گیا ہو گیا کہ نہیں ہوا کیسے ہوا؟ وہ ہدایت فیاض نے اور بڑی کشتیاں کی ہیں ادھر او رو کوئی چھوڑا نہیں ہے صبح الحمدللہ للہ جو اٹھا پویس اور چادر بالکل صاف ستھرے کوئی اثرات نہیں ہے فالا لے فالانس بین من اگر ہے تو ایک کی کی بارے بزرگ کوئی بھی پتہ نہیں ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں اب سلوار خراب ہے تو خوش ہے کہ نہیں ہے بس اس لیے پار فرما الماء واوا نجی کہ ایک کلام نے پوری شریعت کو بند کر دیا ہے لپیٹ لیا فغت سلم فادرت ام سلم اپنے ہیں دوپٹے کو چہرے سے اپنے دوپٹے سے چہرے کو چھپایا اور فرمایا تانی وجہ فقال یارسول اللہ دبی رن بھی احترام ہوں ہے آیا عورتوں تو بھی اختلاف ہوتا ہے اللہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام ترے بک یمینوں کے تیرا دایا ہاتھا آلودہ ہو جائے لیکن یہاں ہمارے تربت بک یمین تمہارے یہ ہاتھ جو ہے یہ مٹی میں کھڑکی تمہارا یہ یمین جو ہے مٹی میں خاک آلودہ ہو جائے کیا مانا کہ تو تجھے خدا زندگی دے وار کی زندگی کی بسر کرے کبھی کم کرے تو کبھی کم کرے تو بچوں بات ابھی کی بھی ہوا ورتھا اگر عورتوں کو اختلاف نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ عورت یہ بچہ جو ہے ہوتا ہے پہلے یہ مسئلہ سنو دو مسئلہ سنو بعد میں پھر مسئلہ ہے کہ عورتوں کو احتلاب ہوتا ہے عورتوں کی منی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے یہ لمبا مسئلہ ہے ہاں <laughs> ابوداؤد شریف کی روایت یہ ہے کہ جب یہ بچ یعنی زوجین جب آپس میں ملتی ہیں تو یہ بچہ اس کے مشابی بنتا ہے جس کی منی غالب ہو جائے جس کی منی کیا ہو غالب ہو اگر سوچ کی منی غالب ہو جائے تو الدم یسیرو مس اگر عورت کا عورت کی منی غالب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے یہ نہیں کرنی اگر عورت کی منی غالب ہو جائے تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ او سبقت ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> اگر رحم کے اندر اگر مرد کی منی پہلے آئے تو بچہ ابھی ہمارے بقت ہو گیا مسئلہ لڑ رہا برخلاص اب یہ مسئلہ ہے کہ عورت کی منی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے فلاسفہ اور اطبا کہتے ہیں کہ عورت کی منی نہیں ہوتی ہے عورت کی بدن کے اندر جو ہے نزوجکن ہے جب مرد فارغ ہوتا ہے اس کی منی کے اجز ج ملتے ہیں تو اس کے ولد بنتا ہے اس کے ولد بنتا ہے عورت کی اپنی منی نہیں ہے یہ فلاسفر کی بات ہے لیکن قرآن سے بالکل بخار ہے یقر من نسل بھی وقت راج ان ہر عالم انسان بھی مذکور میں من من ہم شاید تو کہتے اس کو ہے کہ مرد کا مرد کی منی اور عورت کی منی ملتی ہے تو بچہ بنتا ہے, ہے؟, ہے. ہے؟ مرتی ہے تو کہ عورت کی بھی منی ہے اور مرد کی بھی منی ہوتی ہے اچھا اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ عورت نے یہ کیوں پوچھا کہ آیا عورت کی منی ہوتی ہے کہ نہیں کہتے اس لیے عورت کو اتنا پتہ نہیں لگتا ہے خروجی منی کا اس لیے کہ ان کا جو عضو ہے وہ منکوس ہے ان کا عضو کیا ہے وہ منکوس ہے رجل مستوی ہے جس میں فرق میں نہیں سمجھتے نا یہ مستوی ہے معیار لمبا ہے نا اور بالکل کیا ہے منکوس ہے الٹا ہے ٹھیک ہے جس لیے ان کو پتہ نہیں لگتا ہے لیکن سب سے اچھی بات میں آپ کو کے لیے لگاؤں یاد آپ یہ باقی باتیں کچھ ہو اگر کسی نے کہا کہ ان سلم نے یہ پوچھا ہے کہ کیا نبی عورت کو استعلام ہوتا ہے عورت کی منی ہوتی ہے تو کیوں پوچھا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اُنہیں سلمت النبی علیہ السلام کی بیوی تھی اور نبی علیہ السلام کو شیشان نہیں آتے تھے تو اضواء الطالہ کو بھی نبی علاسلام کی نسبت سے نہیں آئے لیکن سوال نہیں کہ انہیں سلط النبی علیہ السلام کی پہلی کسی اور کے نکالی تھی ٹھیک تو پھر کیسے انہوں نے سوال کیا ہے آپ سمجھئے کہ نہیں سمجھے پھر کیسے انہوں نے سوال کیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ نہیں سمجھ کام کرتا ہے اگر تم کہتے ہو کہ زواج ہراس تھی تو ایک جواب یہ کہ دیکھو مرد کو احتیاط آتا ہے زیادہ اس لیے کہ مرد کی مزاج میں کیا ہے حرارت ہے اور عورتوں کو اختلاف کم ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی مزاج میں کیا ہے برودت ہے اطلاعات آباد دیکھو صبح سویرے جو ہے نا سر کے اوپر رکھا ہوتا ہے نا دوڑتے مسلم سلخانوں کی طرف جس نے کہ حرارت جتنی زیادہ ہوگی تو اتنا اختلاف زیادہ ہوتا ہے وہاں برودت زیادہ ہے یہاں حرارت زیادہ ہے لیکن سب باتیں کرو کرو کرو میرے ایک نقطہ اس کو یاد کرو ایک نقطہ آپ کہنے والے انشاءاللہ بہت قیمتی ہے دیکھو خواتا کرمر آپ ام نے جو استفسار کیا ہے اس کو تجاہل کہتے ہیں اور یہ عورتوں کی مز... عورتوں کا مزاج ہے اس کو جہل نہیں کہتے کیا کہتے ہیں اکثر عورتوں کا مزاج ایسا ہے کہ باقی چیزوں پر یہ تصریح نہیں کر سکتی کرتی نہیں ہے تو اس لیے تجاور کے طور پہ فرمایا اللہ ازمیر سر کی سب سے اچھی بات اللہ تو سمجھا سمجھا